ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضل فيه عذاب العظيم إذ لقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا فهدان عظيم يعزكم الله أن تعودوا لنسله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم اور جب تم تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں لائق نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں پروردگار تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تحمتِ بدکاری کی خبر پھیلیں ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ قریم ہے اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے یا ایہا الذین آبانو لا تتبعو خطوات الشیطان مینو من شیطان کی قدموں پر نہ چلنا اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے پور <رحیم> جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب اسک ہیں وہ اس بات کی کسم نہ رشتے داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے <تصفح> جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا یعنی قیامت کے رول جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے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 ناپاک نا مردوں کے لیے ہیں اور مرد عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ان تہمت بازوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے وضاحت ادا ایک مبرہ اون اما یقوروم غزبۂ بنی المشترک سے واپسی پر جنگل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پھوٹ گیا انہیں اس کی تلاش میں دیر لگ گئی قافلہ روانہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخبان بن معطل کو حسب معمول قافلے کی گری پڑی چیزوں کی تلاش کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے وہ چلتے پھرتے جب ان کے قریب پہنچے تو حضرت عائشہ جو اس وقت سو رہی تھیں انہیں پہچان کر اللہ پڑا انہیں جاگ آ اور فوراً چہرہ چھپا کر پردہ کر لیا وہ اپنے اون پر بٹھا کر قافلے میں جا ملے عبداللہ بن ابج منافقوں کے لیڈر نے تہمت لگا دی اس پر سخت پریشانی ہوئی وہی آنے میں دیر ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں تھیں آخر سورہ نور کی سونا آیتیں ان الدین جا او سے علائے کمبر پور رحم مغفرتم وسط الم کریم تک نازل ہوئیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ خدا میری پاک بازی کی اطلاع دے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری توقع سے بڑھ کر میرے حق میں قرآن میں آیتیں نازل فرما دی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستألسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يرذل لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم ملونالی ممنو اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گنا نہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے وَقُلِّ وَلَا يُغْوِينَنَّ الزِّينَةُ حُسْنُ عِيشَتِهِمْ أَوْ أَبَاءُهُمْ أَوْ آبَاءُ عُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُ عُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ ذَنِيُّ إِخْوَانِهِمْ أَوْ ذَنِيُّ أَخَوَاتِهِمْ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اولئك تابعوهم اينا باير اولئك من الرجال اغير القفل الذين لم يظهروا على عوات النساء ولا يجد النبي ارجلهم ليعلموا ما يخفين من دينتهم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اور المؤمنه اورتوس بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے اور اپنے سینوں پر اوڑھنیا اوڑے رہا کریں اور اپنے خامند اور باپ اور خدش اور بیٹوں اور خامند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لانڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مبنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلق پاؤ اور اپنی قوم کی بیدا عورتوں کی نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لوڈیوں کا بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا اور خدا بہت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے لذی آتا اور جن کو گہ کا مخدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور جو غلام تم سے مکاطبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاطبت کر لو اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی اپنیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے کی مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیت نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اللہ نور السماوات والأرض مفد نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب جري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد الزيتها يطيء ولولا تمسك نار نورا نور یا دل بکل ہی علیم خدا آسمان اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہو نہ مغرب کی طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خا آپ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ دکھاتا ہے اور خدا جو مثال بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها ثمه يسبح له فيها بالغدوب والآصال بجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقاب الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما من من حساب وہ کندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ برند کیے جانے اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور دینے سے نہ غافل کرتی ہیں، نہ خرید و فروخت وہ اس دن سے جب دل خوف اور کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے اوکَ اذا لم لم يجعل له نوراً له یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہیں جیسے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور, اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں ایک پر ایک چھایا ہوا جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی اللَّهِ اللَّهِ <الْمَصِير> کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركعما فترى البدق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصركه عن <بِالْأَبُصَّان> کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو کو چلاتا ہے ہے پھر پھر ان ان میں ملا دیتا ہے پھر ان کو بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے می نکل کر برس رہا ہے اور آسمان میں جو عوروں کے پہاڑ ہیں ان سے عورے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اس کے لیے جاتی ہے يقلب اللہ اللیل من يمشي على رجلين خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہل بسارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بازے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے <تصفيق> ہم مِّن نے روشن آیتیں نازر کی ہیں اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہے بل بلا ہو اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قزیہ چکا دے تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے اور اور اگر معاملہ ایسے حق کا ہو جو ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف متیع ہو کر چلے آتے ہیں کیا ان کے کی دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے نہیں بلکہ یہ خود ظالم ہے رسو لو شموہ پؤلا <دَعْمَنُون> مومروں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب سے نکل کھڑے ہوں کہ کے قسمیں مت کھاؤ پسندیدہ فرما برداری درکار ہے بے شک خدا تمہارے سب آماد سے خبردار ہے <تصفيق> وَمَا عَلَى الْرَسُولِ إِلَّ <الْمُبِينَ> کہہ دوں کہ خدا کی فرم برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو اگر منہ مو موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر جلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے اور رسول کے ذمے تو صاف صاف اقام خدا کا پہنچا دینا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں آپ اور نماز پڑھتے رہوں اور زکاة دیتے رہوں اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہوں تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے يا أيها الذين آمنوا ليستازنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم سلاة مرات من قبل الصلاة الفجر وحين تضعون صيابكم من الظهيدة ومن بعد صلاة العشاء صلاة عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح تمہارے غلام اور جو بچے تم میں سے بلوک کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے وَإِذَا بَلَغَ فذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناف أن يضعن صيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشر کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور خدا سنتا جانتا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المريض حرج ولا علی انفسكم ان من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملقتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا نہ تو اندھے پر کچھ گناہ اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کیا اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں, گھروں, گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا اور جب اور جب گھروں میں جایا کرو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو جامع رسطن مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے تن او یو سوئی بہن علی پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو آزاد نازر ہوتی وَيَوْمَ إِلَيْهِ جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اور خدا ہر چیز سے واقف ہے سورت الفرقان مکیہ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد تره تقديرا تخلق وہ خدا اجزم اجل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے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 نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا بکوال بکوالو سا بہا بہت لالئی نا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گٹ پاتے ہیں جو اس مدعا یہ رسالت نے بنا لی ہے اور لوگوں اور نے اس میں اس کی مدد کی ہے یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. کہ اس کو اس نے رہا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نزيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف اضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے جناتی بلکات اذا من مكان لها وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے یعنی بابات جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں نیچ تمہارے لیے محل بنا دے بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو گزب ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غذب اور چیخنے چلانے کو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 آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو پوچھو کہ یہ بہنر ہے یا بہشت جاویدانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ وعدہ خدا کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الزكر. اور گمراہ گمراہ وہ کہ ہمیں یہ بات لائق نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو بتنے کو نیمتے دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ رات ہونے والے لوگ تھے فقد نام چونو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 حجرا الى من اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہ کئے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں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 اس دن اہل جنت کا ٹھکانا بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے کیے جائیں گے اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی لَقَدْ أَوْلَى لِيَ الْذِكْرُ بَعْدَ إِذْ زَاغَ انِي وَقَالَ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَخَذُولٌ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هاديا اور جس دن ناقبت نا اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ سستا اختیار کیا ہوتا ہائش آمد کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو کتابی نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دگا دینے والا ہے اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور اسی طرح ہم میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے مقال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 وَنَاقَدْنَا آدَيْنَا مُوسًا كِتَابًا وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَالزَّيْرَا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ہماری جب تقزیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبر کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا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 لولا اور, سمود اور, والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نحس کر دیا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکی ہیں جس پر بری طرح کمی برسا گیا تھا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں وہیلا اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں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 ہم ڈکثرو انما اکثرهم يسمعون او ياخذون انهم الا كالانعام بل هم اولو سبيلا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں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 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسطيه مما خلقنا أناما وأناسيا كثيرا ولقد اصرفناه بينهم ليذكروا فأبا إلا ولو شئنا في كل قرية اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے می کے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نچھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اسے بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑے مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد شدمت سے لڑو وهو الذي مرد البحرين هذا عز فراء وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء مشرا فاجعله نسما وصهرا وكان ربك قديرا دُونَ مِن دُونِ وَلَا رَبِّهِ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ایک کا پانی شیریں پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی اور, اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا نہ کو نقصان اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے وَمَا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض مما بينهما في ستة أيام ثم استوى رحمان خبیر یہاں سجدہ ہے اور ہم نے اے محمد تم کو صرف خوشی اور آزاد کی خبر سوانے کو بھیجا ہے کہ دوں میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تصویر کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کی درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹہرا وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی با خبر سے دریافت کر لو اور جب ان کفا سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے بدکتے ہیں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 جہنم ان ساعت اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہرانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کی آگے سجدے کر کے اور عجز و عدب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزق کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے اور دوزق ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے والذین ایداء انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکانا بین ذار کا قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا فَإِنَّهُ يتوب الى اور وہ کہ جب خط کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےحودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں کرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں والذين يقولون ربنا هب لنا من أذبادنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقوا ومقاما اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈ عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محال دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے کہہ دوں کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم نے تقسیب کی ہے تو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی